اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غذب اور اس کی لانت ہوگی اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ألو جو إيمان لاهو جب تم تو تحقیق کر لیا کرو اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہیں تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ قتل عمد کی سزا ہے قتل کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم قتل خطا جس کا ذکر ما قبل کی آیت میں ہے دوسرا قتل شب عمد جو حدیث سے ثابت ہے تیسرا قتل عمد جس کا مطلب ہے ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ اعلیٰ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عادتاً قتل کیا جاتا ہے جیسے تلوار خنجر وغیرہ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے مثلا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا نیز اللہ کا غضب اور اس کی لانت اور عذاب عظیم بھی ہوگا اتنی سخت سزائیں بیک بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئی جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے احدیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وائیدیں بیان کی گئی ہیں پھر مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں بعض علماء مذکورہ سخت وعیدوں کی پیش نظر بعض علماء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں لیکن قرآن و حدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے اور دیگر آیات اور دیگر آیات توبہ عام ہیں ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا توبہ ان سے اس کی معافی ممکن ہے یہاں اس کی جو سزا جہنم بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس جرم پر اسے دے سکتا ہے اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود ہمیشہ جہن جہنم میں رہنے کا مطلب بھی مکھ سے طویل مطلب لمبی مدت ہے کیونکہ جہنم میں خلود کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے علاوہ ازئیں قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی ساکت نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بھی تلافی اور اضالہ فرما سکتا ہے اس مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی بحوالے فتح القدیر و ابنی کثیر پھر احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4591 و جامع ترمیدی حدیث نمبر 3030 بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواہے کے طرح اس چرواہے کی طرح ایمان چھپاتے پر چھپانے پر مجبور تھے بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6866 مطلب یہ تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا پھر یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئیں یہ کچھ بھی نہیں اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر غنیمتیں ہیں جو اللہ و رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لا فب اللہ کسی ازر کے بغیر پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے اپنے مالوں اور, اپنے اور اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے درجات مغفرت ورحمة وكان اللہ غفور ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ نابینا صحابی وغیرہ نے عرض کیا کیا کہ وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے قاصر ہیں مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے درآں حال یہ کہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا بطور شوق یا جان کی حفاظت کے نہیں ہے بلکہ عذر کی وجہ سے ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے غیر رول غر بغیر عذر کے کا استثنا نازل فرما دیا یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ ہے العذر ان کو عذر نے روکا ہوا ہے بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر دو پھر یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا في ما كنتم قالوا في ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وسائات مصيرا جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے تب فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھک ٹھکانہ ہے <سلام> مگر وہ مرد عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے عَسَ اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا اس لیے ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے وہ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور جو شخص اللہ کی راہ میں حجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قریب اور اس کے قریب وہ دیوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مشتمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کی اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا ہے جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات و ضروف کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں جیسے اس موقع پہ ہجرت اسلام ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار پایا دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو پھر یہاں اردو سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کے قرب و جوار ہے اور آگے ارد اللہ سے مراد مدینہ ہے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے یعنی پہلی جگہ سے مراد ارض و کفار ہوگی جہاں اسلام پر عمل مشکل ہو اور ارض اللہ سے مراد ہر وہ جگہ ہوگی جہاں انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کے جائے ہجرت کر کے جائے پھر یہ ان مردوں عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے مستثنا کرنے کا حکم ہے جو اس کے وسائل سے محروم جو اس کے وسائل سے محروم اور راستے سے بھی بے خبر تھے بچے اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے لیکن یہاں ان کا ذکر ہجرت کے اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ بچے تک بھی ہجرت کریں یا پھر یہاں بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے ہوں گے پھر اس میں ہجرت کی ترغیب اور مشرقین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے مراغمن کے معنی جگہ جائے قیام یا جائے پناہ ہے اور سطن سے رسک یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و فراخی مراد ہے پھر اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک سو افراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے جو توبہ کے لیے نیکوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ رستے میں اسے موت آگئی اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو بنسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا جس کی وجہ سے اسے رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 3470 وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2766 اسی طرح جو شخص حجرت کی نیت سے گھر سے نکلے رستے, میں رستے ہی میں اسے موت آجائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا گو ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پائے تکمیل تک بھی نہ پہنچا سکا ہو جیسے حدیث میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاعمال بالنیات البنیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ ان نمائل کلبری امانوا آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی بس اس کی ہجرت ان کے لیے ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنی اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی بس اس کی ہجرت اس کے لیے ہے بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر ایک اور صحیح مسلم حدیث نمبر انیس سو سات یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو مقبول ورنہ مردود ہوگا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرلو۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فأن يكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودال الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فميلون عليكم ميلة واحدة. خدو حم اللہ اعد عذابا اور اے نبی جب آپ مومنوں کے درمیان ہو پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو پھر جب وہ سجدے کر لے تو پیچھے چلا جائے پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنا بچاؤ ساتھ لے اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بار گی, گی دھاوا بول دیں تم پر وہ یک بار گی دھاوا بول دیں اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو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 اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس میں حالت سفر میں نماز قسر کرنے دو ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے ان خفتم اگر تم, اگر تم اگر تمہیں ڈر ہو غالب احوال کے اعتبار سے ہے کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا کسی طرف کا بھی سفر خطرات سے خالی نہیں تھا یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے جیسے قرآن مجید میں اور بھی بعض مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب احوال کے اعتبار سے ہیں مثلا لَا تَأْكُنُ الرِّبَاءَ اضْعَافًا مُضَاعَفًا یا وَلَا تُكْرِهُ فَتَعَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ان أَرَدْنَ تَحَصُنًا تم اپنی لوڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہیں چونکہ بچنا چاہتی ہیں اس لیے اللہ نے اسے بیان فرما دیا یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہوں تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کروا لیا کرو ابور وغیر من العیات بعض صحابہ کے ذہن میں بھی امن قائم ہو جانے کے بعد یہ اشکال آیا کہ اب تو امن ہے ہمیں سفر میں نماز قسر نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے اس کے صد کے مطلب فضل کو قبول کرو بہوالے مسند احمد پہلی جلد پچیس نمبر حدیث اور چھتیس نمبر اور صحیح مسلم حدیث نمبر چھ سو اور دیگر کتب الحدیث ملحوضہ سفر کی مسافت اور ایام تعین میں کافی اختلاف ہے امام شوکانی نے تین فرسخ یعنی نو میل ساڑھے بائیس کلومیٹر والی روایت کو ترجیح دی ہے بحوالے نیل الاوطار تیسری جلد حدیث نمبر دو سو یا صفحہ نمبر دو سو اسی طرح بہت سے محققین علماء اہل حدیث اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران سفر میں کسی ایک مقام پر تین یا چار دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو اور اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز کثر کی اجازت نہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مرعات المفاطی پھر اس آیت میں صلاط الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے سلاط الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو سلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے جس کی جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں مثلاً فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک حصہ دشمن کے بل مقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو اور ایک حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکت نماز پڑھائی اس طرح آپ کی دو رکت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکت ہوئی بعض میں آتا ہے کہ دو دو رکت پڑھائیں اس طرح آپ کی چار رکت اور فوجیوں کی دو دو رکت ہوئیں اور بعض میں آتا ہے کہ ایک رکت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے فوجیوں نے کھڑے ہو کر طور پر اپنے طور پر ایک رکت اور پڑھ کر ایک رکت اور پڑھ کر رکعت پوری کیں اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے دوسرے حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے انہیں بھی ایک رکت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکت پوری نہیں کر لی پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا اس طرح آپ کی بھی دو رکت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی دو رکت ہوئیں دیکھیے کتب الحدیث کتب حدیث حدی مطلب حدیث کی کتابیں